اَ الحمد نحمده رسوله اما نحمد اعوذ بالله اروزب اللہ من الشيطان الرجیم بسم اللہ الرّحمٰن الرحیم و عزای عنی فنی کریم عجیب دعوت منوبیشدون حضرات محترم دعا کے آداب کا تذکرہ ہو رہا تھا دعا کے آداب میں سے پہلا ادب جو آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں وہ یہ ہے کہ انسان جب اللہ رب العزت سے دعا مانگے تو سب سے پہلے اپنی طاقت کے مطابق اللہ کی تعریف کرے کیونکہ یہ ایک فطرت ہے کہ ہم جب بھی کسی کو اپلیکیشن دیتے ہیں درخواست پیش کرتے ہیں تو پہلے اس کے لیے اچھے کلمات کہتے ہیں تو اگر دنیا میں کسی کو درخواست دینی ہو تو پہلے ہم الفاظ کا چناؤ کرتے ہیں کہ ہم نے جس شخصیت کے سامنے اپنی اپلیکیشن رکھنی ہے اس کو اچھے القابات سے نوازا جائے تاکہ وہ ہماری درخواست کو پڑھ کے ہمارے لیے اپنے اندر خیر اور ہمدردی کے جذبات رکھے تو اللہ رب العزت سب سے زیادہ حق رکھتے ہیں کہ ہم ان کے لیے اچھے سے اچھے کلمات ان کی تعریف کے کہیں جس طرح کہ میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ ایک عربی نے اپنی سادگی میں کہا یا رب لقل ہم کمایم بغیلی جلالی وجہی کاظیم سلطانِ اے اللہ میں تیری اتنی تعریفیں کرتا ہوں جتنا تیرے چہرے کا جلال ہے اور جتنا تیری بادشاہت کی وسعت ہے تو کائنات کے اندر اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا کہ اس کی بادشاہت کی وسعت کتنی ہے اور یہ بھی کوئی نہیں جانتا کہ اللہ مالک کے چہرے کا جلال اس کی خوبصورتی کیسی ہے تو اس لیے فرشتے بھی دھنگ رہ گئے کہ ہم ان کلمات کو لکھیں کیسے ان کا اجر کیا ہوگا تو وہ اللہ کے حضور پہنچ کے کہتے ہیں کہ مالک تیرے بندے نے کچھ کلمات کہے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کے متعلق کیا لکھیں <تصفح> تو اللہ جو ان سے زیادہ جانتے ہیں کہ بندے نے کیا کہا تو اللہ رب العزت پوچھتے ہیں کہ میرے بندے نے کیا کہا تھا تو فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ تیرے بندے نے یہ کہا کہ یا رب قلحم کمایم کما جلالی لجلال کا عظیم سلطان تو آگے سے اللہ فرماتے ہیں کہ تم نہ تو میرے چہرے کے جلال کو جانتے ہو اور نہ ہی میری بادشاہت کی وسعت کو جانتے ہو تم ان کلمات کو لکھ دو اس کا اجر میں خود عطا کروں گا اور یہ بات یاد رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چار کلمے ایسے ہیں اس سے بہتر اللہ نے دنیا میں کلمے بنائے ہی نہیں ہیں یعنی کائنات کے اندر جتنے بھی کلمے جتنی بھی باتیں اللہ رب العزت نے بنائی ہیں ان میں چار کلمات ایسے ہیں جو سب سے بہترین ہیں اس سے بہتر کوئی کلمہ نہیں وہ چار کون سے سبحان اللہ ایک الحمد دو لا الہ الا اللہ تین اللہ اکبر یہ چار کلمے ایسے ہیں جو اللہ نے اس جیسے کلمے بنائے ہی نہیں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سبحان اللہ الحمد یہ ایسے کلمے ہیں جو میزان کو بھر دیتے ہیں جس ترازو میں اللہ نے انسان کے اعمال کو تولنا ہے یہ اللہ کی تعریف اور تسبیح کے کلمات ایسے ہیں جو اللہ کے میزان کو بر دیتے ہیں بلکہ صحیح بخاری کی آخری روایت بڑی ہی خوبصورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہیں بتاؤنا نا کلی متانی ثقیلا خفیفتانی فلمیزان خفیف طانیسان سبحان اللّہ وب ہم سبحان اللّہ العظیم کیا تمہیں ایسے دو کلمے نہ بتاؤں جو زبان پہ تو بڑے ہلکے ہیں لیکن میزان کے اندر ان جیسا وزن کسی کا نہیں ہوگا وہ دو کلمے کون سے ہیں سبحان اللہ وب ہم پاک ہے اللہ تو اور حمد تیرے لیے ہے سبحان اللہ العظیم اے اللہ تو پاک ہے عظمت والی صرف تیری ذات ہے تو ہم بھی جب دعا کریں تو سب سے پہلے ان اچھے اچھے کلمات کے ساتھ اللہ کی تعریف کریں دوسرا ادب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کے اندر اللہ کی ذات کے بعد اگر ہم پہ کسی شخصیت کے احسانات ہیں تو وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ہیں کہ آپ نے ہر خیر کا رستہ ہمیں بتایا انسان جن باتوں سے مصیبتوں سے بچ سکتا ہے آپ نے وہ ایک ایک کر کے ہمیں بتائی بلکہ آپ نے یہاں تک ارشاد فرمایا لوگوں تم بھاگ بھاگ کے جہنم میں گر رہے ہو اور میں تم میں سے ہر انسان کو پکڑ کے جہنم سے بچانے کی کوشش کرتا ہوں تو کیا اس سے بڑا احسان کیا ہو سکتا ہے کہ انشاء اللہ ہم مسلمان ہوئے اور اللہ کے نبی کی اطاعت اور فرما برداری کا دم بھرا اور اسی سبب اللہ ہمیں جہنم سے بچائیں گے اور انشاءاللہ اللہ جنت میں داخل کریں گے اور ہمارا جنت میں جانا اور جہنم سے بچنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی وجہ سے ہوگا تو اللہ رب العزت ہمیں ان احسانات کا بدلہ چکانے کے لیے یہ حکم دیا ان اللہ علی نبی یا صلی علیہ وسلم تسلیما لوگوں اللہ اور اس کے فرشتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں اے, اے لوگوں تم بھی ان پہ درود بھیجو تو دوسرا دعا کا ادب یہ ہے کہ ہم اللہ کی تعریف کرنے کے بعد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات متحرہ پر درود بھیجیں یہ دو ادب ایسے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ بیٹھا اس نے پہلے اللہ کی تعریف کے کلمات کہے پھر آپ پہ درود بھیجا آپ نے فرمایا یہ شخص ایسا ہے اب یہ دعا کے اندر جو بھی مانگے گا اللہ اسے عطا کرے گا تو یہ آداب میں سب سے پہلے ادب ہیں جنہیں ہر مسلمان کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے کہ ہم دعا مانگیں تو جلد بازی مت کریں کیونکہ جس نے اپنی دعا کا آغاز ہی اللہ مغفرلی ورحمنی سے کیا تھا تو آپ نے اسے کہا تھا عجل تو مسلی اے نماز پڑھنے والے تو نے بہت جلدی کی تجھے جی چاہیے تھا کہ پہلے اللہ کی تعریف کرتا اپنی استطاعت کے مطابق پھر درود بھیجتا مجھ پہ اور اس کے بعد اللہ سے سوال کرتا اللہ تیرے سوال کو قبول فرماتے اسی طرح میرے عزیز بھائیوں ہمارے اندر یہ سوچ ہے کہ اللہ مالک بہت بڑی ذات ہے ہم کس چیز کا واسطہ دے کے اللہ سے سوال کریں تو اللہ رب العزت نے وہ بھی بتا دیا ولی اللہ الحسن فدر بیا اللہ کے خوبصورت نام ہیں ان ناموں کے واسطے سے اللہ کو پکارو وہ کیا ہیں یا رحیم یا کریم یا زلجلال ولی اکرام یا رحم الرحیم یا یاز الجلال والاکرام یعنی وہ بے شمار اللہ کے خوبصورت نام ہے ان ناموں کے ساتھ پکارو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنی دعا کے اندر اسماء الحسنہ اور اس میں بھی اسم الاعظم پڑھتا ہے اسم کا معنی نام اعظم سب سے بڑا اللہ کا سب سے بڑا نام کے ساتھ اپنی دعا کا آغاز کرتا ہے پھر اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتے وہ کیا ہے اللہم انی اے میرے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اشہد انکا انت اللہ الہ الا انتا میں شہادت دیتا ہوں تیری ذات کے علاوہ میرا کوئی الہ نہیں اللہ انتا صرف تو میرا الہ ہے انت الاحد تو اکیلا ہے السمد تو بے بینیاز ہے لم یلد ولم یولد نہ تو نے کسی کو جنا ہے نہ تجھے کسی نے جنا ہے ولم یکل لہو قفوان احد اے اللہ تیرا کوئی برابری کرنے والا نہیں ہے اللہم انی اسألوکا بئنی اشحدوکا انت اللہ الہ الا انتا وحدہ کا الا انت الاحد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له یہ اسم الاعظم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنی دعا کا آغاز اسم الاعظم سے کرتا ہے اللہ اس کی دعا کو رد نہیں فرماتے اللہ سے دعا ہے جب ہم دعا کریں ان آداب کو ملحوظ خاطر رکھیں تاکہ اللہ مالک ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے جن ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں کن کی مسترد کر دی جاتی ہیں اللہ نے زندگی اور توفیق دی تو انشاءاللہ اللہ آپ کے سامنے عرض کروں گا اقول اقولا وطف کروں